کے ناظرین سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک اس میں ہم حاضر ہیں اور اس میں آپ کی کالز بھی شامل ہے سلسلہ کرتے ہیں آج کے مدنی مذاکرے کے حوالے سے جو باتیں ہوئی نگرانی شورا کی موجودگی میں مفتی صاحب کی موجودگی میں مزید اس پر بھی کچھ کلام ہوتا ہے تو مدنی مذاکرہ تو یوں امیر علیہ سنت کی آمد پر سوالہ جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے آج میں اس موضوع کو بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ مدری مذاکرے سے پہلے نگرانی شورا بھی بیان فرماتے ہیں تو آج میں نے کچھ سنا تھا کہ آپ کے بیان میں ماشاءاللہ جو درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے آپ نے ایک ٹارگیٹ دے رہے تھے کہ بھائی وہ ہونا چاہیے اور یوں ایک ذہن بنا لیں کہ بارہویں تک اتنا اتنا ہو جائے تو چونکہ وہی بات کل جس طرح ہوئی تھی کئی اسلام بھائی جو ہے وہ ہمارے کے ناظرین یہ لیٹ جوائن کرتے ہیں دیر سے بھی آتے ہیں یا جنہوں نے سنا ہوگا تو اس کی بھی دہرائی ہو جائے گی نیت بھی تازہ ہو جائے گی تو کیا اگر یہ ہمارے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں بھی یہ مدنی پھول مجھے اچھا لگا تھا الحمد للہ اس میں یہی تھا کہ ولادت کا یہ مہینہ ہے اور نارملی بھی اس میں جیسے کہ درود پاک پڑنے والوں کی کثرت ہو جاتی مطلب بڑھتے ہیں اسلامی بھائی تو یہ ذہن دینے سے یہ براتی کے کہ ہم سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارہویں تاریخ کی طرف بڑھ رہے ہیں ولادت کی تاریخ کی طرف یہ روزانہ تقریباً اسی طرح میں کر رہا ہوتا ہوں کہ آج جیسے چار ہے تو ہم بارہ ربی الاول کی طرف بڑھ رہے ہیں اس گھڑی کی طرف بڑھ رہے ہیں جس سوہانی گھڑی چمکاتے با کا چاند تو دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسادت کے موقع پر ہم بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں یہ ہمارا موضوع تھا اور اس میں یہ تھا کہ بکسر دور شریف پڑھے جائیں اس میں جن سے ہو سکے بارہ ہزار کا دف لے لیں آ, ایک لاکھ بارہ ہزار کا دف لے لیں بارہ لاکھ کا دف لے لیں تین لاکھ تیرہ ہزار کا دف لے لیں برحمت برحمت کوئی بھی ایک سات سو کا تف لینا مطلب جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت اور برک دی ہے تو فکر. تو اس میں یہ کہ فضول گفتگو سے بچنے کا ذہن گنا بری باتوں سے بچنے کا ذہن پھر ان کو وہ میں نے کاؤنٹر کا بھی ذہن دینے کی کوشش کی کہ یہ کاؤنٹر اگر ہاتھ میں ہو تو اس سے واقعیتن فرق پڑتا ہے مجھے دوران بیانی وہ واقعہ یاد آ گیا اسی وقت میں نے نرس کیا تھا دوبارہ آپ نے کیونکہ فرمایا کہ وہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کروں تو میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ وہ یہ تھا کہ میں امیل سنت کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہا تھا میں ڈرائیونگ کر رہا تھا تو امل سنت کی انگلی میں یہ کاؤنٹر عموماً ہوتا ہے عبد الداظائف جی پڑھتے ہیں تو پڑھ رہے تھے تو مجھے اشاعت فرمایا کہ عمران حلان حلان ہے, حلان ہے نا آنگڑی میں وہ ہے مطلب چلاتے چلاتے بھی انگلی میں ہو تو یاد رہے گا پڑھنا بات تو, تو لگی نا آپ نے کہا تو میں نے نیت کی ان تو اب یہ ہوتا ہے کہ نارملی کبھی مجھے ڈرائیونگ کا موقع ملتا ہے تو یہ اگر ویسے ہو ہاتھ میں لیکن نہ ہو تو وہ ایک ریکال ہو جاتی عمران نہ آنگڑی میں کھپے تو یہ آ جاتی ہے ایک بازگشت ہوتی ہے باز ایسی مدنی پھول ہوتے ہیں تو اس کا میں نے فائدہ دیکھا ہے کہ یہ تو یوں نمازوں کے بعد کوئی نیت کر لی جائے کہ سو دفعہ یا دو سو دفعہ یا تین سو دفعہ یہ جو تصویر ہے نا اس کا تو واقعی فرق محسوس کیا ہے کہ مطلب یہ اگر ہوتا ہے نا تو یعنی بعدوں کا اسلامی مہیوں کا بھی یہ ترغیب باپر نے دلائی تھی تو اس کے بعد ہم نے بھی اس کی مدنی تحریر چلائی تو یہ محسوس کیا کہ اگر آپ یہ رکھیں تو جو ٹارگیٹ ہوتا ہے نا وہ پورا ہو جاتا ہے بعضوں کا تو ہے پورے ہفتے میں اتنے نہیں پڑے تھے جتنے ایک دن میں پڑھ لیے یہ انگلی میں اگر یہ کاؤنٹر ہو تو, تو یہ ایک چیز ہوتی ہے مطلب بیس بنتی ہے کوئی ریزن بنتا ہے کسی چیز کا اب مثال کے طور پر آپ یوں بیٹھے ہیں نا اب کچھ نہیں کریں گے اب قلم ہاتھ میں رکھے اب قلم جیسے آپ کے ہاتھ میں نا تو اب کچھ بھی نہیں نا تو ایسے کچھ ناکام کام کی باتیں نہیں بھی ہوگی نا تو قلم ہاتھ میں ہوگا تو یوں تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا آپ نشان لگاتے رہیں گے یہ کرتے رہیں گے وہ کرتے رہیں گے حالانکہ یہ مطلب بہت ساری چیزیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایسے لائنیں لگانی ہوتی ہے لکیریں کھینچنی ہوتی ہے تو لیکن قلم کا استعمال کیوں ہوا آپ کے ہاتھ میں قلم تھی تو جب قلم ہی نہ ہوتی آپ کے ہاتھ میں تو قلم کا استعمال بھی نہ ہو رہا ہوتا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہاتھ میں اگر کاؤنٹر ہے تو اس سے ہوگا سامنے کتاب ہوگی نا تو آپ پڑھیں گے عربی میں غالباً اس کو مس بولتے ہیں تسبیح کو اور یہ اس میں اعلیٰ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ تسبیح کرنے کا اعلیٰ ذریعہ تو اب یہ پاس ہوگا تو یہ گویا کہ تصویر ہم تو تسبیح بولتے ہیں اس کو ورنہ یہ تسبیح کرنے کا ایک ذریعہ اور آلہ ہے تو یہ پاس ہوگا تو گویا کے یہ ایک طرح کا کاؤنٹر ہی ہے جو یاد کروا رہا ہے میں نے ایک جگہ سنا تھا کسی نے تسبیح یاد دلاتی ہے یعنی تسبیح ہوگی تو یاد دلاتی ہے تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ اگر یہ رکھنے کا سلسلہ بنے گا تو یہ کہ جو ہمارے آداب ہوں گے یا جو ہم نے ٹارگٹ کیا ہوگا اور جیسے شروع فرمایا کہ واقعی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک دن میں اتنا کچھ پڑھ لیتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ یار ایک ہفتے میں ہم نے شاید نہیں پڑھے تھے لیکن یہ تصویر یاد دلاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عشق و محبت مزید برکت عطا فرمائے اور ہمیں کثرت درود و سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے بعض تو ہماری یہاں چلتے ہیں کہ جو خلاف شرابی ہوتے ہیں اگرچہ وہ دینی اعتبار سے چل رہے ہوتے کہ اتنوں کو پہنچائے تو فائدہ ہوگا اتنوں کو پہنچائے تو نقصان ہوگا نہ پہنچائے تو نقصان ہوگا بعض اچھے میسیج بھی چلتے ہیں جیسے یہی درود پاک کی ایک تحریک چلتی ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے ہدف بنایا کہ ہم اتنے کروڑ حضر اصلاۃ اسلام کی بارگاہ میں درد الام پیش کریں گے تو اب وہ باقی بہت اچھا انہوں نے میٹر بنایا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے پیش کرنے کا ارادہ کیا کہ بارہ تاریخ تک ہم اتنے کروڑ پیش کریں گے لیکن حیرت یہ ہوتی ہے کہ جس نے بھیجا ہوا ہوتا ہے اسی نے اس میں خلاف اشارہ کام کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس نے ہم نے نبی اور پھر اس کے بعد اس ڈبلیو ڈبلیو کر کے اس نے یہ درود پاک کا مخفف کیا ہوا ہوتا ہے یہ سلام لکھا ہوا ہوتا ہے یہ سواد لکھا ہوا ہوتا ہے تو انہیں یعنی تحریک چلا درود پاک پڑھنے کی لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درد پاک لکھنے کا جو مخفف کرنے کا حکم تھا کہ وہ حرام ہے وہ کر کے کر رہے مطلب ہوتے شارٹ کرتے ہیں جی وہ یہ تو پتہ نہیں کیا ہے حالانکہ لکھ رہا ہے کہ ثواب ملے گا یعنی جب تک وہ کتاب درود درست پاک لکھا ہوا ہے اسے ثواب ملتا رہے گا یہ میں نے کتاب میں پڑھا حدی سے جب تک درد پاک لکھا رہے گا اس کو ثواب ملے گا کتنا یہ محروم ہے جس کو ثواب ایسا ثواب کمانے کا موقع مل رہا ہے اور بالکل محل ہے موقع ہے کہ لکھ لے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح درود پاک لکھ لے لیکن یہ بد قسمت اس کو الٹا وہ کر رہا ہے جس کی شریعت نے اجازت ہی نہیں دی ہے تو اللہ نصیب کرے اتنا بولتے اتنا بولتے ہیں اتنا بولتے اللہ نصیب کرے درود پاک بولے درود پاک پڑھتے رہیں اللہ کریم ہم سب کی زبان کو درود پاک سے تر رہنا نصیب فرمائیں کال لے لیتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ مدنی مذاکرے کی مدنی ماہ سلسلہ بہت ہی اچھا ہے میں جامت المدینہ سما سٹا سے شہزاد شوق عرض کر رہا ہوں بعض لوگ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی پر جھومنے کو ناچنا کہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں جھومنا ناچنا کیسے ہو جائے گا ناچنا جو مطلب لچکے توڑے کا یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ایک ڈانس جو ایک معروف ڈانس ہوتا ہے ناچنا وہ سب کچھ اس کو سمجھتے ہیں لیکن یہ جمنا کس سے کہتے ہیں یہاں تو آپ دیکھیں دو طرح سے جمنا ہے آپ یہ نوٹ کر لیں جب آپ تلاوت کر رہے ہوں گے نا تو اب یوں پڑھ رہے ہو گے کیا آپ نے نوٹ کیا تلاوت کر رہے ہو ہوگے جب یوں کر رہے ہو گے جب آپ ناچ سن رہے ہو گے نا تو اب یوں کر رہے ہوگے کوئی بھی ناد میں یوں نہیں جم رہا ہوتا ہاں آپ آپ دیکھیں تلاوت کو یوں نہیں کر رہا ہوگا تلاوت یوں کر رہے ہو حالانکہ دیکھ بھی رہے تلاوت یوں کر رہے اور ناز جو پڑھ رہے تو ناز شریف آپ یوں پڑھ رہے ہیں تو وکھے میں نے تو تلاوت وقت اس طرح جو جمتا ہے نا اس کی بھی میں نے وجہ پڑھی تھی اس وقت مستحظر نہیں ہے میرے ذہن میں باقاعدہ قرآن کریم کے فضائل پر ایک کتاب تھی ہے میرے پاس لائبریری میں میری مدینہ المدینہ لائبریری کیا میں نے بیان کیا تھا کیا تھا اکبر بھائی ہاں اس کی جو روح نا وہ اللہ تبارک و تعالی سے قرب کی طرف کو اس طرح مطلب وہ ہوتا ہے اس میں, میں میں نے پڑھا تھا تو وہ اس سے جو, نا وہ اس کا جو بدن ہے نا وہ یوں حرکت کر رہا ہوتا ہے تلاوت کرتے کرتے تو یہ تھا تو یو ناشری پڑھتے پڑھتے بھی بندہ جھوم رہا ہوتا ہے تو یا اس طرح کے وقت میں جھم رہا ہوتا تھا جمنا ایک جمنا ہے مسرت کے ساتھ بندے ہیں تو لیکن ناچنا جس کو یہ عموماً علامہ خلپوتی رحمت اللہ ہی رہے ہیں قصیدہ بردہ شریف کی ایک مشہور الشہیدہ کے نام سے ان کی ہے جامع شرح لکھی ہے قصیدہ بردہ شریف کی تو قصیدہ بردہ شریف جو امام بصیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا تھا آپ کو فالش کا اٹیک ہوا تھا شفا مل نہیں پا تھی تو بارگاہ رسالت میں یہ رسالہ یہ قصیدہ عرض کیا اور اس میں بھی آپ سے کہ آپ کے ہاتھ کے ذریعے کتنوں کو شفا مل جاتی ہے تو یہ آپ نے ارض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو رات حضور علیہ السلط اسلام کا خواب میں دیدار ہوا اور حضور علیہ السلط اسلام کی بارگاہ میں انہوں نے یہی قصیدہ پڑھ کے سنایا جس پر حضور علیہ السلّۃ اسلام نے اپنا دست اقدس ان کے ہاتھ پہ جسم پہ پھیرا چادر دی ان کو اور یہ شفا ان کو حاصل کی تو اسید الشہیدہ کے اندر یہ بات دیکھی علامہ حرپوتی رحمتہ اللہ تعالی رحمت نے پرانے بزرگ ہیں یہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت اسلاط اسلام کی بارگاہ میں علامہ بشیر رحمۃ اللہ تر قصیدہ پڑھ رہے تھے تو حضرت اسلاط اسے جھوم رہے تھے جیسے صبح کے وقت گلاب کی جو ٹہنی ہو یا پھولوں کی ٹہنی ہو وہ ہوا سے جھومتی ہے ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوم رہے تھے کرم آپ نے بات ختم کرتی وہ نا لیکن رضا نے ختم سخن اسپے کر دیا اپنے بات ہی ختم کر دی مدینہ مدینہ مکہ مدینہ کر دیا مزہ بدایا میں نے کہا ساحل محترم کو بھی لطف آیا ہوگا امید کر سکتا ہوں اور ہمارے مدنی جنرل کے ڈھیروں ڈھیر آشیقا نے رسول کو یہ عشق و محبت والی بات سن کر لطف لطف در لطف آیا ہوگا مجھے تو بہت مزہ آ گیا ماشاء اللہ کال <متصفح> بھی لیتے ہیں لیکن مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ ہے تو آج امین ہمارے بیچارے شروع سے بیٹھتے ہیں نوٹ بھی کرتے ہیں کہ آج کیا کیا موضوعات لینے ہیں اب بھی آئیں کال <متصفح> کرتے رہیں لیتے رہیں گے انشاء اللہ. ایک بڑا پیارا موضوع ہوا تھا اور جس میں ایک جملہ تھا کہ مسجد چراغا کا تو شوق ہے مسجدیں تو سج رہی ہیں لیکن نمازی ہی نہیں بڑھ رہے تو یہ ایک بڑا اچھا ایک میسج ہے کہ جو موضوع تو چلا میں ان کا اس کو شامل کرتے ہیں کہ اس جذبے کو کہاں سے لائیں واقعی یہ تو بات ہے کہ مسجد تو سج رہی ہیں گلیاں سج رہی ہیں نماز کر رہے ہیں آج یہ گلیاں سجا رہے ہیں چھتے جیسے گلیوں میں بنا رہے ہیں بلڈنگیں سجا رہے ہیں رات رات بھر ابھی چراغاں کرنے والے چراغاں کر رہے ہوں گے مگر بیچاروں کو مسجد کی طرف جانے کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی ہے اس میں تو بس یہ ہے کہ دعوت اسلامی والوں کا کام بڑھتا ہے میں تو یہ دیکھ رہا ہوں ہمارے مبلکین کا اس میں کام بڑھ رہا ہے کہ اگر وہ ان کا نے رسول جہاں سرکار کے اس کو محبت میں لائٹے لگا رہے ہیں اور مگر یہ کہ نماز نہیں تو پھر کیا Allah. نماز تو بہت ضروری ہے اور پھر یہ کہ ایک تنقید بھی ہوتی ہے کہ دیکھو یہ سرکار صلی اللہ علام کے جشن ولادت منا رہے ہو یہ لائٹیں لگا رہے لیکن نماز تو پڑھتے نہیں ہیں. یقین ہے یقینا نماز یہ بلا اجازت شرح جو بھی قزا کرے گا حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور کوئی بھی اس کی مطلب کہ اس کی کون مطلب کہ حمایت وہ پذیرہ کرے گا لیکن یہ کہ یہ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مبارک جشن علاد کا جو مہینہ ہے حقیقت تو یہ کہ یہ تو ہمیں نمازی بنا کر جانا چاہیے واست واست جیسے ہی نظر آئے بندہ مسجد کا رخ کرے اگر مسجد کا رخ نہیں تھا تو مسجد کا رخ کرے عقائد وجہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہم تک دین لائے اس دین اسلام پر عمل کرنے کی پختہ نیت کرے یعنی یہ بارہ دن کے اندر اندر تو اس کے اندر مدنی انقلاب آ جائے چہرے پر داڑھی نہیں ہے تو پوری ایک مٹھی داڑھی کی وہ نیت کر لے سر پر امامہ سجا لے زلفیں رکھ لے مدنی ہولیا اختیار کر سنو تو بھرا لباس پہن لے مسجد میں وہ مطلب کہ آنا جانا شروع کر دے مسجد میں نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں اور یہ ساری چیزیں ہیں تو ایک مطلب یہ سمجھے کہ وہ کہتے ہیں خوبصورتی پر خوبصورتی آ جائے گی نا اور یہ تو مین خوبصورتی ہے مجھے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ ہم پہلے نمازی نمازی پھر نیازی ہیں نیاز کرنی ہے چراغا کرنا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ مسجد کو تو ہم نے سجا لیا لیکن نماز سے تو ہمارا باتین سچتا ہے نا واہ. نماز سے تو ہمارا دل سچتا ہے یہ بلڈنگ پر تو اپنے کمکما لگا لیا برب لگا لیا کہ بلڈنگ کو روشنی ہو گئی مگر اس قلب کے اندر نماز کا نور کیسے آئے گا نماز فرض ہے نا نماز تو فرض ہے اگر جنر, تو نماز پڑھنی ہے یہ نماز پڑھنی ہے، یہ یاد رکھیے گا اور مسجد کی آباد کاری جو ہے نا یہ نمازیوں سے ہے بنیادی طور پر پھر تلاوت کرنے والے ہیں تو مو ہیں تو یہ مسجد کے اصل آباد ہے مسجد بنانا پھر اس کو آباد رکھنا یہ جماعت کے ساتھ نمازیوں سے آباد ہوتی ہے قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے سے آباد ہوتی ہے یہ درس و تدریس سے یہ مسجدیں آباد ہوتی ہے علم دین سیکھنے سکھانے کے حوالے سے اللہ توفیق دے اور ہمارے اسلامی بھائیوں کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کے عطا کا یہ ماشاءاللہ ہمارا مزد... ل... مدنی پھول امیر مدنی مذاکرے میں لیا اور جنہوں نے سنا ہوگا انشاءاللہ امید ہے کہ فرق پڑے گا امیر علیہ سنت کی طرف سے ایک مدنی پھول جنہوں پہلے مطلب آیا تھا منقول ہے کہ جب بندہ مسجد کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو زمین کے جن حصوں پر اس کے پاؤں پڑتے ہیں اللہ جل بروز قیامت تحت سرات تک ان حصوں کو اس بندے کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھے گا ماشاءاللہ سبحان اللہ کال چلائیں میں نے عمران بھائی سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ میں مسجد میں ازان پڑھاتا ہوں اذان پڑھتا ہوں تو مجھے ایک آدمی نے ٹوکا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ازان پڑھ کے بعد میں تم سلاد پڑھتے ہو بنا ہوتا ہے اذان پڑھ کے اذان با... کہنے کے بعد بعد میں سلاد پڑھتے ہو گناہ ہوتا ہے یہ کہہ رہے ہیں بلکہ یہاں تو خاص یہ تو سنت حضرت اللہ کی اذان کے بعد تو سنت ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ کرتے اور یہ تو خاص ہے اس کے بعد ایک دعا ہے اللہم رب حاض دعوت تامہ یہ ہم پڑھتے ہیں یہ دعا ہے تو مطلب یہ کہ اذان اذان کے بعد درود پاک درود پاک کے بعد یہ دعا پڑے دعا کے بعد پھر درود پاک پڑھیں تو مدینہ مدینہ اذان سنی کسی نے پھر اس کے بعد رشریف پڑھا اور وسیلے کی دعا اللہ تعالی نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی تو اس کے لیے شفات واجب ہو جاتا ہے یہ سب کتاب مزہ ملے اس کی علم کی کمی ہے اصل میں یہ درود پاک اذان سے پہلے پڑھنا درود پاک اذان کے بعد پڑھنا تو یہ جو مطلب سلاۃ و سلام کے حوالے سے دو جھنڈے رب البل کے لگا رہے ہیں تو یہ چڑاغا کر رہے ہیں یہ سب اس میں جو بچارے جن کو علم کی کمی ہوتی ہے شیطانی وسوسوں کا بچارے شکار ہے بےچارے بھی کیا بولوں میں ان کو شیطانی وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں الٹے سیدھے خیالات دماغوں پہ آ جاتے ہیں ان کی کمی ہے یہ صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کا اسلام و دین کا صحیح ہونا تو سمجھ آ جائے کہ اسلام میں کن کن چیزوں کو کرنے کی اجازتیں ہیں اور کن کن کاموں سے منع کیا گیا ہے یہ جب پتہ چل جائے تو پھر چل مدینہ مدینہ ہو جائے اسلام میں بڑی خوبصورتی ہے بڑا حسن ہے اور بڑی مطلب کہ اس میں اس پر مدینہ مدینہ ہے تو ایسو کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدی مول میں آ جائیں عاشقہ نسول کی صحبت میں رہیں ان اللہ تعالی اور بھی اس کو محبت کی اور دین کی باتیں سیکھنے کو ملیں گی یہ بہت وضاحت آپ کو ہو گئی الحمد جی کون چلائیں عالم دین کی آمد پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کہنا کیسا ہمارے عرف ہے جی ہاں یہ ایک موضوع آیا تھا کہ مسواک کے حوالے سے کہ مسواک میں نیت کیا ہو تو مسواک میں نیت کے حوالے سے امیر اللہ سنت نے نیتیں بیان کی کہ اللہ کی رضا ہو اور ادا سنت میں کر رہا ہوں لیکن اسی کے ساتھ جو ایک جملہ امیر اللہ سنت سے پہلے بھی اس پہ بات چیت تو ہوئی ہے میں چاہ رہا تھا کہ آج, آج اس موضوع پر نہیں ہوئی کہ ادائے سنت کا پتا ہو کہ یہ سنت میں ہے سنت اور عمل کر رہا ہوں یہ مجھے پتا ہو یعنی کئی ایسی باتیں یعنی ایک دفعہ اس موضوع پہ لیا تھا کہ امامہ ہم باندھتے ہی ہیں عادت اور عبادت کا ہاں میں نے کیا کہ یہ موضوع پہ تھوڑا سات نہیں پھولے تھے یعنی آہ س... آہ، معلوم ہو یہ فرمائے کہ ادائے سنت کا یعنی وہ کر تو رہا ہے لیکن اب وہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں سواگ کر رہا ہوں اچھے طریقے سے کر رہا ہوں صفائی کر رہا ہوں لیکن یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ سنت کی ادائیگی کر رہا ہوں جی جی تو یہ جو ثواب ملے گا اس کو اسی صورت میں ملے گا جب کہ وہ اس نیت کے ساتھ کرے گا کہ میں سنت کو ادا کر رہا ہوں ورنہ تو یہ اس کی ایک عادت ہوگی جی جی تو نیت کا ایک بنیادی مقصد ہی علماء نے یہ بیان کیا کہ نیت جو مشروح ہے یعنی نیت جو رکھی گئی ہے وہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ عادت اور عبادت کے درمیان فرق ہو جائے ایک وجہ نیت کی یہ ہوا کرتی ہے اور اس میں اے اے آپ کو تو یاد ہی ہوگا کہ وہ امامہ شریف باندھنے کے حوالے سے کیونکہ دعوت اسلامی سے جو وابستہ ہوتے ہیں تو عموماً امامہ شریف لباس پہنا تب امام باندھنا ہی تو اس موضوع پہ کافی اس وقت جو ڈیٹیل وائز تو کئی دفعہ امامہ کھولتے ہیں یہی باندھا اور باندھنا ایک بار کھول دیا اور نیت بولیے مجھے یاد ہے ایک بار دوبارہ نیت کریں گے پھر امامہ باندھیں گے جب تک اماما بندھا رہے مجھے سواب تو ملے مجھے یاد ہے مدنی مدنی چینل پر آپ نے ہی واپس سوال کیا تھا میرے لسن سے کہ اتر کی شیشی کھولی اور پھر آپ نے پوچھا تھا کہ کیوں آپ نے کھولی اور بند کر دی تو کہا کہ کھول تو لی تھی لیکن مجھے یاد ہے کہ میں نے اتر لگانے کی نیت نہیں کی تو میں نے اس کو اس لیے بند کی تاکہ پھر میں نیت کی تو, تو یہی کہ ادایت سنت کا پتہ ہو تو تھوڑی دیر ٹھہریں گے نیت کریں گے تو پھر ہم کو اس کا یہ کماؤ کمایا نیت کا علم کمال کا علم ہے بس یہ لیکن واقع یہ عمل برہم مطلب جس کے لیے اللہ آسان کر دے ویسے یہ یاد نہیں رہتا میں نے میں نے نوٹ کیا تھا پرسوں میں وہاں تھا جہاں امیر حسن امام شریف وغیرہ باندھتے ہیں تو میں نے سوچا تھا کہ آپ شاید پوچھیں گے لیکن شاید آپ کی توجہ نہیں رہی تھی وہ جبا پہلی رات کو جو پہنا ہے نا تو اسلام بھائی نے آگے بڑھ کر باپا کو گلے میں ڈال دیا گلے میں ڈالا अच्छा गले में डाला ना तो अमीर लो ने फिर उसको निकाला बाहर और फिर बात पहले सीधी आस्तीन जो एक है कुर्ता पहनने का आस्तीन सीधी डालेंगे उल्टे डालेंगे तो मुझे महसूस हुआ कि ये भी इस तरह के क्यूँकी चुप वो, वो आस्तीन वाला ने सो हटा दिया था हटा दे बजान भी मेरा चल रहा था जी जी लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि शायद वो चादर पहले नहीं पहनी गई थी ना لیکن یہ ہے اس طرح کے وہ نیت بنانے تھی تو یہ بھی ایک ہے مدنی پھول کہ اگر ہم اس طرح کے معاملات میں اپنا بھی ذہن بنائیں اور ظاہر آج کے اس مدنی مذاکرے سے ہم تربیت بھی حاصل کرتے تو یہ تھا کہ یہ موضوع نیت پر میرا یہ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی تھی کہ نہیں دی تھی نہیں دی تھی تو کیوں نہیں دی تھی الحمدللہ مدنی گلدستہ چل چکا ہے میزین چینل پر امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور کئی اکابر علماء جو ہیں جیسے امام نبوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علامہ مسی اللہ علیہ ان تمام کی تحقیق یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے لیے اذان دی ہے بعض علماء نے اس سے اختلاف کیا لیکن صحیح قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اذان دی ہے ماشاء اللہ بول چلائیں میں محمد شاہد بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ تھا کہ مبارک کو غسل کس طرح دیا جائے گا بڑا مشکل مرحل ہے برحال جتنا ادب کر سکتے ہیں احترام کر سکتے ہیں اتنا اچھا ہے لوگ کرتے ہیں الحمدللہ اس میں اتمام کسی سید زادی کو عام طور پہ بلاتے ہیں اور <خص> پانی کو بھی سنبھال کر کوشش کرتے ہیں کہ وہ گرے نہ زمین پر تشریف <سؤال> نہ لائے اور وہ پانی جو ہے پھر اس کے بعد ایسی جگہ پہ ڈالا جائے یا پی لیا جائے اس کو کہ جہاں پی لے تو بہت اچھا ہے پی ہی چاہیے برکتی اس کے اندر بخاری شریف کے حدیث میں بھی ہے ام و حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ لیکن منہ مبارک کا پانی ہی شفا کے لیے دیا کرتی تھی تو اس کو پی لیں پینے میں کوئی حرجی بھی نہیں ہے برال ادب بہت ضروری ہے اس کا احترام بہت ضروری ہے اس کا <سؤال> یہ ماشاءاللہ جیسا ہمارے حاجی یافور کا سفر دکھایا ٹرین کا سفر اور وہ میں بھی حاضر ہوا تھا اسٹیشن تو اشراق چاش تو مطلب یہ کہ عام طور پر عام طور پر جو سفر ہوتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ نمازی جو ہوتے ہیں نا وہ بھی اپنی نمازیں ان کی آگے پیچھے ہوتی ہیں اور یہ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ ایک سفر کرنے کی ایک برکتیں ہیں یہ بھی وہ مدنی مذاکرہ غالباً یہ وہ ریڈیو سروس پہ دیکھ جی جی سن رہے تھے اس میں نیٹ کا پروبلم کم سے کم ہوتا ہے تو یہ بھی پتا چلا کہ سفر کے دوران آپ مدنی مذاکرہ دعوت اسلامی کے جو بھی ہمارا مدنی چینل پر جو ہماری نشیات ابھی چل رہی ہے نا یہ ہماری ریڈیو پر آپ کو براہ راست مل جائے گی یہ اپلیکیشن اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں یہ ٹو کیا وہ ہوتی ہے ایک تو فور جی چل رہا ہے ٹو جی ہوتا ہے جو بھی ایک ہلکا بلکہ نیٹ ہوتا ہے لائٹ نیٹ تو یہ ہلکے بول نیٹ پر بھی یہ, آ, یہ دور پڑتا ہے آواز ہوتی ہے اس پہ ویڈیو ہوتی نہیں ہے تو اس کو اتنا ہیوی نیٹ کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ ہوتا ہے تو اس سے ان اللہ آپ کو فائدہ فرق پڑے گا یہ مجھے یاد ہے یہ کیسے ہوا یہ بھی آپ کو اس کے اس کا بیک گراؤنڈ ہے میں آ, عرب امارات میں تھا وہاں سے میں دوپہر کا وقت تھا جا رہا تھا کسی کے ساتھ گاڑی میں تھا رش یعنی آدمی کھڑکی سے باہر ڈھانک کے دیکھے تو گاڑیاں میرے ساتھ میں نے کہاڑیاں رش ڈیڑھ دو گھنٹے تین گھنٹے نکل جاتے ہیں اس میں میں نے انٹرویو لیا بولا ہاں تو میں نے وہی ہمارے اسلائی بھائی کو ٹھیک کوئی اے سی ہم سروس نہ دے دے کہ آدمی گھاڑی میں ہے اور گاڑی میں وہ مطلب کہ وہ ٹھیک ہے وہ نیٹ تو ہوتا ہی آج کل موبائلوں میں تو یہ ہمارا مطلب کہ وہ مدنی چینل کی ساری نشیحت ریڈیو پر یوں آتی رہے ویسے تو ریڈیو ریڈیو ہے لیکن وہ ریڈیو شہروں کا ملتا ہے اور وہ ریڈیو ایک الگ ہے جو یوں چل رہا ہوتا ہے لیکن اپنا بھی تو وہ ریڈیو سروس ہو سکتی ہے اور ہمارا مطلب کہ یوں مدنی چینل جو سننا چاہے تو وہ گاڑی میں بیٹھ کر اپنے وہ آن کرے اور آواز آتی رہے گی تو وہ آواز سے وہ ہوتا رہے گا پھر اس کے اندر کو یہ بھی عرض مجھے الحمدللہ پیغام ملا پھر الحمد فائدہ اٹھانے والے اٹھا رہے ہیں پھر میں نے کو ایک اور میسج کیا پیغام بھیجا ہے میرے ان کو کہ اس میں اب یہ کریں کہ اب کوئی مطلب کہ ایسا مطلب کہ ریڈیو سننے والا بھی جو ہے نا کوئی ہم کو بات پہنچا سکے کہ ایسا اور ہم اس ٹائم پر اس کی کوئی چیز پوری کر سکیں ایسا بھی ہو سکتا سکے جیسے میو سمجھ فرمائش آ گئی ہے اور وہ چاہ رہا ہو کہ اس وقت یہ ہو جائے تو کوئی ایسی سروس جو کہ چینل سے مدنی چینل پر تو ہو ہی رہا ہے وہ چینل سے ہٹ کر اور ہم اس کو ایسی کچھ چیز دے سکے یعنی اس وقت مفتی صاحب وہ ٹائم ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو صرف سوچنا ہے ٹیکنالوجی جدت اور یہ جو چیزیں جو نا یہ اتنی یہ, یہ اتنی فاسٹ اور اتنی مطلب میرے پیڑ سوچتے تھے تھوڑا سے پورا ڈی بات ہے یار یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب کہ وائی فائی جیسے نیٹ کنیکٹ ہو رہا ہے نا اسے وائی فائی چارج ہو جائے ایسے بلوٹوتھ چارج ہو جائے اور وائر لیس چارج ہو جائے یعنی چارج چارجر لگانے کی ضرورت نہیں وہ کہیں رکھا ہوا ہے اور وہاں موبائل لگا ہوا ہے آپ کہیں اور بیٹھے ہوئے ہو تو اب یہ بھی ہو گیا اب آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی اچھا فون وہ لگانے کے لیے کوئی بلوٹوتھ نہیں آ سکتی کہ یار کہاں پن لگاؤ نہیں لگاؤ کان میں لگاؤ بلوٹوتھ اسپیکر آ گئے. تو مجھے خود پرسنلی اس بات کا یہ, یہ جو ہے ٹچ سکرین. یہ آج سے میں کتنے برسوں پہلے یہ بٹن دبا تھا تھا یہ بٹن دبانے کا نہیں نیا کوئی ایسا ہونا کہ اسکرین پر ہی لکھ لے اسکرین پر یہ کر لے یہ سوچا تھا جی والے موبائل آ گئے اور بھی سوچے نہیں یہ نہیں یہ دیکھو حجی دعوت اسلامی کے لیے ہم کتنا مطلب کے بیٹھتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جاگتی آنکھوں کے خواب ہے نا پوری ہوتے دیکھتے ہیں یہ ہو یہ ہونا جامع المدینہ مدرسۃ المدینہ ہم نے یہ دنیا میں دعوت اسلامی کے کہاں کہاں مدنی کاموں کے حوالے سے سوچتے تھے یہی آپ یہ چلیں آپ یہ سوچ کی بات کی نا آپ نے ہم آج سے پانچ سال پہلے گئے تھے نیپال گنج نیپال گنج میں جس جگہ پر ہمارا تربیت اجتیما ہوا تھا دو سو کیا سو اسلام بھائی جمع ہوئے ہوں گے تو پھر بھی, بھی وہاں سے آگے میں کہ یہاں دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہونا چاہیے یار جامع المدینہ ہونا چاہیے اب نیپال گنج بالکل ہمارے لیے پہلی بار ہم پہنچے تھے اسلام میں پہلی بار پہنچے تھے ہند کے کچھ بھائی بھی آئے تھے کیسے ہوگا, کیسے ہوگا یہ سوچا تھا بدری مشورہ ہوا اگلا سال بھی ہم پوکھرا چلے گئے وہ ایک اور علاقہ تھا اس کے بعد وہاں جگہ لی نیپال گنج میں فیضان مدینہ بنا جامت المدینہ بنا پھر یہ ہوا کہ ہمارے کئی طلبہ کر ہم سے بھی آئیں گے اساتذہ یہاں سے جائیں گے یہاں ایسا ہونا چاہیے یہ سب ہوا ہوا ہوا, ہوا الحمد للہ العالمین بیس سے درجے شروع ہوئے درمیان سے یہ سب ہوا مطلب اب دستار بندی ہو گئی وہاں پر देखें دیکھیں اللہ کے آپ جا کر آپ چلے کبھی ہمارے ساتھ اب دیکھیں ان شاء اللہ تعالی ہمیں سوچا نا سوچا کہ اب بولا اور ان تو ہو جاتا ہے تو یوں دعوت اسلامی کے بدنی کاموں کے حوالے سے بھی اگر ہم نے دیکھا ہے کہ ہو جاتے تو یہ ٹیکنالوجی نا یہ بھی ایسی ہو گئی ہے آج کل تو ایسی ایسی آئی ہے میں بھی بولوں گا کبھی انشاءاللہ بولنے پر اور ابھی ہم اس پر ریسرچ کر رہے ہیں نا آہ. اس پر ریسرچ کر رہے ہیں اور آہ. اگر کوئی ہمارے ایسی اچھی صورت مل گئی پھر دیکھیے گا کہ انشاءاللہ نئے باپ کا آغاز ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ ہاں جی کال لیں کال لیتے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں راوڑ پڑی سے بول رہا ہوں میں نے یہ پوچھنا تھا رکنے شرا سے کہ بارہ بج کے پچیس منٹ پہ مدنی مذاکرہ ختم ہوتا ہے گیارہ بجے میں گھر آتا ہوں تو میری بیگم مجھے کہتی ہے بچوں کی امی کے یہ دیکھنے کے بعد کھانا دوں گی تو یہ اب کیا ہمیں کرنا چاہیے اجام آپ سے پوچھا جو بولا وہ سائل موترا میں نا نہیں اگر آپ کو بھوک ہے اور تھوڑا اچھا ہے علم دین سے کچھ روحانی غذا حاصل کر لیں اور اچھا ہے اس معاملے میں بھی ان کے ساتھ تعاون کریں <laughs> در در کیوں جواب دے رہے؟ بچوں کی امی کے ساتھ تعاون فرمائیں تاکہ ان کا یہ جو سوال جواب کا حکم کیا ہوگا کھانا تو دینا ہوگا ان کو ایسے منع نہیں کر سکتے کہ وہ مدد مذاکرہ ختم ہوگا تو اسی کے بعد कर اگر جو ریکویسٹ کر لیجیے کہ اگر آپ برداشت کر سکتے ہو تو اگر میں مدنی مذاکرات کر کو دے دوں ورنہ میں ابھی دے دیتی ہوں یوں کر کے اگر بات کر لی جائے تو نہیں اچھا یہ مدنی مذاکرے سے محبت میں بھی ہوتا ہے یہ آپس میں بھی ایسے اچھے تعلقات ہوتے ہیں میں مدنی مذاکرے کے بعد دوں گی تو اگلا بھی بولے گا نا ٹھیک ہے مدنی مذاکرات میں بھی دیکھوں گا نا تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ سے کام ہو جانا چاہیے لیکن یہ دیکھیں کہ گیارہ پچیس پہ یہ پہنچ رہے ہیں اور میرے رسم اللہ نے جلدی ختم کرنا بھی شروع کر دیا یہ آپ تھوڑا جلدی آ جائیں مدد دیکھیں انشاءاللہ شاء اللہ کو اور یہ روحانی غذائیں نا اور مطلب لطف آئے گا لیکن جو ایک حکم شریعت بھی ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان ہوا ہے کال چلائیے سارنا مکھے کا نہیں ہوتا یہ مکھی تو وہ سر ہم اتار رہے تھے وہ شاید کے لالچ میں تو وہ پھر کافی ساری جل گئی یعنی کہ وہ میرے وہ سر میں وہ کافی جل گئی تھی مجھے بڑا افسوس رہا ہے میں کیا کفار ادا کروں بہت افسوس ہو رہا ہے شہد کے لالچ میں اتارا تھا یہ شہد اتارنے کے لیے آگ جلاتے ہیں شہد کی مکھیاں جل ایسے تو ہم طور پہ جل گا کارگر تھا میرا کہ ایسے ان سے شہد حاصل کرنا چاہیے اس کے لیے ان کو اڑانا بھی ٹھیک ہے لیکن یوں اس کا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ جیسے ان کو ضرر پہنچے ایسا ضرر کہ جو بنا ضرورت ہے لیکن بے اٹ یہ ہو چکا اور افسوس بھی ہے تو آئندہ احتیاط کریں قصدن ان لگتا جی ہے بے احتیاطی ہو گئی ہے جی احتیاط کریں آئندہ تو بھی کریں اور دل کی تسلی کے لیے ویسے کوئی ضروری نہیں ہے کچھ صدقہ و خیرات برلا کرا کے اندر کر دیں جی اسلامی کے مدنی ماحول کا جو ایک انداز ہم نے دیکھا یعور کے ساتھ جو سفر میں پھر اسی کے زمن میں امیر علیہ سنت نے کفر کی نشانی دیکھ کر دعا بھی یاد کرائی تو امیر علیہ سنت کے ساتھ بھی سفر کا سلسلہ ہوا تھا تو ایک مرتبہ باب المدینہ میں ہی سفر تھا تو چلتے ہی پہلے تو نیتیں کرائی ایک علاقے سے ہم باب المدینہ سے گزر رہے تھے تو امیر علیہ پوچھا تھا کہ یہاں ایک وہ نشانی آتی تھی تو کہاں ہے ایک اسلائی میں نے بتایا تھا کہ آگے تو یوں وہ دعا پڑھائی امیر علیہ نے وہاں پر اور پھر خاص کر جو دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی ہوتے ہیں تو ان کو فرمایا تھا کہ آپ لوگ دعائیں نہیں پڑھاتے تو واقعی اس ٹائم وہ ایک احساس پیدا ہوا تھا کہ یہ بھی ایک ثواب حاصل کرنے کا بھی ایک زبردست ذریعہ ہے اور جس طرح ہم نے رکن شرا کو بھی دیکھا کہ ماشاءاللہ جس طرح وہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کا ایک سلسلہ بنایا اشتاق چاش وغیرہ کے نوافل پڑھنے کی ترقی بنائی تو جب بھی ہمیں موقع ملے تو عمل, یہ کرنا, عمل کرنا چاہیے ہمیں موقع ملتا ہے بیرون مولی ماشاء اللہ یہ جب میں مدنی ماحول میں آیا نائنٹی ون میں تو ایک جگہ سے ہمارا گزر ہوتا تھا تو وہ ہمارے جب ابل ہوتے تھے ہمیں یہ دعا پڑھاتے تھے نشانے دیکھ کر وہ علامت ہوتی تو وہ دعا ہمیں سمجھے کہ وہ چند دنوں میں یاد ہو گئی تھی گزر رہتا تھا وہاں سے تو آج ہم جیسے جہاں میرا جانا ہوتا ہے نا تو یوں سمجھے کہ یہ شاید میں کہوں کہ ہم گاڑی میں یہ ہو گئی ہیں باقرت اگر ہمیں کہوں تو یہ ہم کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے یہ اس وقت جو ہمارے مبلکی نے ہم کو یہ دعا یاد کرائی تھی تو وہ اب تک ہے ستاروں کو دیکھ کر ہم دعا پڑھتے تھے تو وہ تاروں کو دیکھ کر دعائیں پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے تو یہ چیزیں ہیں ابھی کہ وہ لیکن وہ بازار سے کیونکہ ایسا موقع نہیں ملتا تو لیکن امل سنت یہ بھی ایک مدنی پھول دیتے کہ بازار سے جب ہم نکلتے ہیں تو بازار سے نکلنے کی بھی دعا ہونی چاہیے ورنہ سفر کی دعا وغیرہ تو آج بھی ہم اونچی آواز سے جی. پڑھتے پڑاتے ہیں مگر یہ کہ یہ بس وہ پیارے پیارے مدنی پھول ہیں کہ جس پر عمل کرے تو یہ یاد رہ جاتے ہیں اور خوشی ہوتی ہے کہ کچھ چیز ہمیں یاد ہو گئی ہے کال طاہر نعیمتاری یو اے ایریف سے یہاں پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے مئ مبارک اور مزید تبرکات کی زیارت کروائی جاتی ہے برا ربین شریف کو ایک بہت بڑے عرب شیخ صاحب ہیں ان کے گھر پہ یہ سزلہ ہوتا ہے اور منہ مبارک کا جتنا بھی غسالہ یعنی جو پانی ہوتا ہے وہ تبرکن پینے کے لیے دیا جاتا ہے ہاں جی کال چلائیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے کہ مچھلی میں آج سے گاؤں دی جائے ہم دوبارہ چلائیں اس میں یہ ہے مدنی مذاکر مدی میں لیکن اب بیچارے سلسلے وہ مدنی کاموں کے بعد ان کے حاجی عبد الحبیب اچھا تو یہ بیٹھتے مدنی مذاکرے ہے ایسی انڈرسٹینڈنگ مدنی مذاکرے میں رہے ہیں پھر ان کی کچھ مصروفیت ہے ایسی اتر جی بھائی سے جی میں نے کل چند دنوں پہلے رابطہ کیا وہ پنجاب کے سفر میں جی وہ انشاءاللہ آئیں گے تو ان کو بھی ہم نے دعوت دی ہے مدنی مذاکرے جی کے مدنی محک میں بیٹھنے کی انشاءاللہ اللہ تعالی اللہ خیر کرے ڈر کے کھائے ڈر ڈر کے کھائے کیونکہ صحت بہت پیاری بات ہے کہ میں بتاؤ کھانا دوا سمجھ کے کھاؤ اللہ کھانا دوا کی طرح کھاؤ ورنہ دوا ہے, کھانے کی طرح کھانی پڑے گی اللہ کسی بات ہے اے? کھانا اس طرح کو جیسے بھی دوا کھاتا ہے تھوڑی تھوڑی کھاتا ہے ورنہ دوا کھانے کی طرح کھانی پڑے گی بیگ کھولتے ہیں نا کھانے کا بیگ کھولتے ہیں پورا بیگ کھولتے ہیں. دو پتے تین پتے چار پتے یہ اتنے پتے کھولیں گے پھر وہ شربت نکالیں گے تو سمجھ آ کہ بھائی ڈشے نہیں تھی جتنی اس کے بعد ٹیبلٹ ہے تو یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آشکان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے تو ڈر کے کھانا احتیاط سے کھائے اور था. رک رک کے کھائے اچھی طرح چبا کر کھائے پیٹ میں گنجائش بچی ہوئی میں تھا آج وہ شیرمار کا جو واقعہ ہوا اچھا. ہاں تو اسلام آباد نے جو پلیٹ میں چھوٹا سا ٹکڑا دیا حالانکہ وہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی وہ ون فورتھ ہوتا ہے وہ بھی چھوٹا سا ٹکڑا دیا وہ چھوٹے سے ٹکڑے کو بھی انہوں نے اتنا ٹکڑا خود کھایا باقی بٹ دیا تو باقی جو پیس تھے وہ پھر اول اسلام میں بٹ حالانکہ مجھے پتا ہے کہ میل سنت کو اس میں رخبت ہے مگر یہ بس وہ احتیاط اچھا اس احتیاط کے پیچھے نا ان کا ایک بڑا پیارا ذہن یہ بھی ہے عبادت و قوت یہاں بیٹھنا یہاں بیٹھنا مشکل ہو جائے یعنی دیکھے نا جی ہم ان کے امیل سنت ہے ان کا ان کا صبح دوپہر شام بھراتے تھے اوڑھنا بچھونا ہی نکی کی دعوت اور تبلیغ دین اور دعوت اسلامی کا مدنی کام تو آرام بھی فرمائیں گے تو ایک لے گئے آرام تو یہ اٹھ کے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا اس میں آدمی اپنی صحت کو نظر انداز کیسے کرے گا اور ہم چونکہ اس معاملے میں اتنے مد... اس کو کہتے ہیں نا ہم ہیلتھ وائز کانشیس جس کو کہتے ہیں انگلش میں وہ اتنا ایک محتاط مینٹلٹی ہوتی ہے تو جس طرح ہم اپنی ویلت کا خیال رکھتے ہیں نا دولت کا اس طرح لوگ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں صحت ہی لیے تو پھر بھی دولت بھی ضائع ہو جائے گی تو سب سے امپورٹنٹ ہے صحت بہت امپورٹنٹ ہے صحت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی اور ایمان کی تقویت ع فرمائے اور ساتھ ساتھ ہمیں صحت و تندرستی دے کے ہم عبادت کے لیے قوت پا سکے اور اس کے مطابق ہمارا جدول بنے کل پرسوئی پتہ نہیں کسی سے کوئی سی بات ہو رہی تھی وہ گھڑی کے مطابق گڑی نے ہمارا تو صحیح بات ہے ہمارے نمازوں کا ٹائمنگ پر ہی دینا ہوتا ہے عصر کے بعد آؤں گا تو مغرب کے بات کروں گا تو عشاء کے بات کروں گا تو فجر کے بات کروں گا تو زور کے بات کروں گا عموما ہمارے اتنا گھڑی گھڑی کا وقت ہم دیتے ہیں یعنی زور کے بجے سے دو بجے تو مغ... م... اثر کے بعد تو ہے کہ جماعت okay. کے فوراً بعد ہی ایسا ہوتا ہے لیکن زیادہ تر ہمارے ٹائمنگ بھی نمازوں ریلیٹڈ ہوتے ہیں آپ مدنی چینل پر بھی دیکھتے ہیں ہمارے کئی ایسے سلسلے مدنی خبریں جن کے ٹائمنگ عموماً ویری کرتے ہیں موو کرتے ہیں تو وہ نمازوں کے ٹائمنگ کے ساتھ ہم چل رہے ہوتے ہیں اذان نماز پھر کھانا پینا جماعت کے سلسلے ہمارے جو ہوتے ہیں یہ بھی عشاء کی جماعت کے ساتھ ہمارے چل رہے ہوتے ہیں کبھی عشاء کی جماعت 9 بجے ہوتی ہے ہمارے سلسلے سارے 9 بجے ہو رہے ہوتے ہیں آج کل عشاء کی جماعت سارے 7 بجے ہمارے سلسلے یہ جو مدنی مذاکر کے جو سلسلے آٹھ بجے ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ہے ہمارا الحمدللہ ایک انداز تو امیر سنت کا اس حوالے سے اور بھی کئی ماشاءاللہ اللہ امیر سنت سے جیسے سوالات ہوئے جھنڈے کے بارے میں سوال ہوا کہ بھائی کالج کا استاد ہے وہ لگا دو تو اب جواب دے دے بھائی وہ کہ یہ ملک کا جھنڈا کیوں لگاتے ہیں ایم کے وہ جھنڈا کیوں لگاتے ہیں تو یہ جھنڈے تو جس چیز کی شریعت نے منع نہیں کیا اس کے حوالے سے میرے سننے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا یہ بارہ ربی اول کا عید کہتے ہو تو اس میں عید کی نماز جمہور خطبہ نے کیوں نہیں ہوتا اس کا بڑا ایک مطلب کہ وہ ایک لوجیکل جواب عقلی دلیل پھر نقلی دلیل یعنی کہ عقل میں بھی آنے والی اور پھر اس کے متعلق اسلام و دین کی تعلیمات کیا ہیں یہ بھی الحمد للہ یہ مدنی مذاکرے کا بڑا خوبصورت سا ایک ہے کہ بلکہ میں یہ کہوں حاجی امین ہم یہاں مجھے عمر کا میں پوچھنا بھول گیا یو کے میں برمنگم میں میں تھا تو مجھے ایک اسلام بھائی نے بتایا کہ ہمارے ایک بڑی عمر کے بزرگ ہیں اور اب ایسا لگا شاید ہو سکتا ہے کہ اس پینسٹھ ستر سال کی عمر ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے تو ان کے متعلق مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ کہہ رہے تھے یار ہم زمانے سے ہم سن رہے ہیں سن رہے ہیں, سن رہے ہیں. لیکن سچی بات ہے ہم کو دین سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ لینگویج ایشوز ہوتے ہیں جو بھی ہوگا مگر یہ جو یہی یہ ہوگا یہ جو بدنی چیری پہ جو بابا بیٹھا ہے نا اس کو بابا بھی نہیں بولتا بابا بولتے ہیں پنجاب پنجاب میں ادھر ادھر وہ بابا جی جو ہے نا آپ کے بابا جی تو یہ وہ جو بابا جی ہے نا وہ بڑا سادہ سمجھاتا ہے نا ہم کو دین سمجھ میں آتا ہے اس کے سمجھانے سے تو یہ جو سادہ سمجھانا ہے نا اور بڑا مطلب کہ وہ یوں سمجھے کہ وہ باٹم لائن تک بالکل نیچے تک جا کر سمجھانا ہوتا ہے اور لفظوں کو بڑا ڈھونڈ ڈھونڈ کر آسان کرنا ہوتا یہ دقت ہے اب آپ کو میں نے بولا مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ کیا میری بات سمجھ گئے ہو گے تو مجھے آپ کے لیے لفظوں کا انتخاب کرنا پڑے گا کہ اگر انگلش ویورس ہیں تو میں کچھ ایسے ورڈنگ یوز کروں جیسے جب ایسے میں ورڈنگ یوز کروں ایسے میں الفاظ کا استعمال کروں میں نے الفاظ کا استعمال کہا تو جیسے کہ یہ جو انگلش نہیں سمجھتے ان کو اردو سمجھ میں آ جائے تو یہ نا یہ دقت اب دقت کو بھی میں تھوڑا دقت بھی سمجھنے میں بھی دقت ہو جائے گی تو یہ مطلب کہ کمپلیکیٹ مطلب کہ کمپلیکیٹڈ ورڈ ہو گئے مشکل الفاظ ہوں گے سمجھنا مشتور, آسان ڈھونڈنا یہ باقی کام ہے یار تحریر کرتے وقت غور کریں اس کا کوئی آسان ڈوڈ آسان ڈھونڈوں آسان ڈھونڈوں پھر لغت کولے یہ دیکھے کام ہے یہ, یہ کیا امت کی اصلاح کا جذبہ ہے پھر اس کا نتیجہ ہے نا الحمد للہ بیٹھے لوگ عورتیں اور یا اسلامی بہنیں باز ہوتی ہیں ان کو بےچاری کوئی تو پڑھی لکھی ہوتی ہیں اب ان کو دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل دین سمجھائے قرآن سمجھائے حدیث سمجھائے اور یہ روزمرہ کے مسائل ہے. یہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک جو ہمہ مدینہ, مدینہ باہر ہے کہ عام آدمی کو بات سمجھ میں آ جائے یہ گویا کہ امین سنت کا یہ ایک سمجھے کہ وہ مدنی ذہن ہوتا ہے کون لے لیتے ہیں Hmm? سمجھ نہیں بیگم ناراض ہو کے مے جا رہی ہے کیوں جا رہی ہے مے ناراض ہو کے کیوں مے جا رہی ہے شوہر کا گھر چھوڑ کر نہ جانے تو بھائی نہ جانا چاہیے آپ دونوں نے شادی کیے گھر میں رہیں بیٹھے رہیں جو بات ہے آپ میں کر لیں اور درگزر سے کام لیں محبت تو پیار سے رہیں ایک دوسرے سے لڑائی نہ کریں نکاح اس لیے تھوڑی کیا تھا کہ لڑیں گے اگر شوہر کی غلطی ہے اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ ایکسکیوز کریں معافی مانگ لیں گندہ نہیں ہوگا کہے کہ آپ بار بار غلطی کرتے ہیں تو اب دعا کرو میں صحیح ہو جاؤں میں انشاءاللہ غلطی سے بچوں گا گھر نہ ٹوٹنے دیں بی بی اگر شوہر کی بلا اجازت دل آزاری کرے گی تو گناہ گار ہو جائے گی ناجائز طریقے کی ہی کرے گی تو بھی گناہ گار ہو جائے گی شور کا گھر نہ چھوڑے بالکل شور کا کر دیں معافی مانگے وہ معاف بھی کر دیں معاف بھی کر دے کہ ٹھیک ہے تو بالکل جتنی بھی یہ چلو یہ کال آ گئی یہ جتنے بھی مطلب ہوتے ہیں درگزر سے کام لیں معافی سے کام لیں اور آہ آہ گھر چلانے کی بات کریں لڑنے کی بات نہ کریں اور اچھا یہ وہ ماحول نہیں اتر بعدوں کا ایک دوسرے کو بات سمجھانے کا کل ڈاؤن ہو جائیں تھوڑا آگے پیچھے ہو جائیں کمرے میں چلی جائیں وہ کمرے میں چلا جائے گھر چھوڑ کر جانے کا بالکل نہ. نہ مرد گھر چھوڑ کر جائے نہ عورت گھر چھوڑ کر جائے گھر چھوڑ کر جائیں بھائی تو لڑکی کے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ سمجھا دے گا گھر چھوڑ کر نہیں آنا بس یہ یاد ہمارے گھر بند ہے ایک سمجھا دے تاکہ آپ نے اپنا گھر چلانا ہے تو یہ ایک سینسیریٹی اور میچورٹی کے ساتھ گھر چلتے ہیں کمپرومائز کے ساتھ گھر چلتے ہیں اگر شوہر میں کچھ باتیں خراب ہیں تو کچھ اچھی بھی عادتیں ہوتی ہیں اگر بیوی بی میں کچھ عادتیں خراب ہیں تو اچھی عادتیں بھی ہوتی ہیں محبت و پیار سے رہیں اور یوں نہ کریں جب گھر ٹوٹتے ہیں نا شیطان بڑا خوش ہوتا ہوگا کیونکہ اس سے کیبتوں کے چوکلیوں کے توہمتوں کے اور دل آزاریوں کے جو دروازے کھلتے ہیں بہتان تراشیاں ہوتی ہیں دوسرے کے ایب اچھالے جاتے ہیں پتہ نہیں پھر کیا ہو جاتا ہے یعنی اب لڑکی کو پوچھا جائے کہ کیوں گھر چھوڑ کر آئے تو یہ تعریف تو نہیں نہ کرے گی کہ میرا شور اتنا اچھا ہے اتنا, اچھا, اتنا اچھا ہے بس اتنا اچھا ہے کہ میں, اب, میں اتنی بری ہو گئی ہوں کہ میں اتنے اچھے کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں اتنے اچھے آدمی کے ساتھ میرا رہنا مشکل ہے مسکرا کر باتیں کرتا ہے خوش کے ساتھ باتیں کرتا ہے میں بیٹھتی تو مجھے پانی دے دی دیتا تو اتنا اچھا شور ہے میرا میں اس کو چھوڑ کے کیسے میں اس کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں کہ یہ وجہ بتائے گی یا اگر مطلب کہ وہ شور چھوڑ دے تو وہ یہ بولے گا یار بیوی بی بی بہت اچھی تھی یار مطلب میں اس کے قابل ہی نہیں ہوں وہ نیک پرہزگار متقیہ نمازی مجھے وقت پر کھانا دیتی تھی وقت پر پانی دیتی تھی اور مجھے نیکی کی دعوت بھی دیتی تھی میرا بڑا ادب کرتی تھی تو میں کیسے اس کے ساتھ رہ سکتا ہوں کیا شور کیا مطلب بیوی بی کی تعریف کرے گا نہیں نا ایک دوسرے کی برائیاں کریں گے اے اس کے ساتھ کون گزرے گا اے یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا وہ ادھر بیوی کی فائلے کھولے گا یہ ایسی یہ ایسی ایسی پھر چار آدمی انوالو ہو جائیں گے پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پڑے گا اب باتیں بھی یاد آئیں گی کہ یار کھلے خالی دوسرے کی فائلے بولے تھے تو یہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے ایسے میں اپنے کچھ ایسے خاندان کے یا کوئی ایسے سمجھدار لوگوں کو انوالو کریں اگر جن کے گھروں میں اس طرح کے بہت مسائل ہوتے ہیں انوالو کریں اور وہ کوئی کمپرومائز اور کوئی اس طرح کا سمجھانے کا سلسلہ رکھے اور گھر ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش ہی کر سکتے ہیں بکی جو اللہ کو منظور جو مقدر جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا وہ ہونا ہے لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے گھر نہ ٹوٹے تو مہربانی کر کے کوئی بھی اسلامی بہن یوں گھر چھوڑ کر نہ جائے یوں شور کو چھوڑ کر نہ جائے نہ شور اپنے بیوی کو بلکہ مفتی احمد یارخا نویمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا متنی پھول دیا ہے کہ جو لوگ بیوی بی کی اصلاح کے لیے اس کو اس کی ماں کے گھر بیچ دیتے ہیں نا آپ فرماتے بھول کرتے ہیں اصلاح گھر بٹھا کر کر سکو گے ماں کی گھر بیٹھ کے گھر بیچ کر اسلح کیسے کرو گے ماں کے بولا جا ماں کے گھر دوست نے کون سا آپ کو وہ رونا دونا بولا جزاک اللہ شکریہ ویسے میں گنڈا تیرے ساتھ رہنا چاہتی ہوں گئی وہ تو ماں کے گھر پر وہ تو زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے تو اس کو بیٹھے سمجھائے یوں کر کے بعض ہوتا ہے دکتیں آتی ہیں گھر میں انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہوتی ہے ذہنی مانگی نہیں ہوتی تو ایسے میں پریشانی بڑھ جاتی ہے تو یوں سمجھیے کہ اور کوشش کرتے رہیں صبر بھی کریں صبر بھی کریں اور ثواب بھی کمائیں اور یہ کہ ایک کی برائیوں سے بچیں یہی میں ارض کروں گا اللہ کرے کہ آپ کا گھر بھی ٹوٹ پھوٹ سے بچ جائے جھگڑے سے بچ جائے اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جشن ولادت کی خوشیوں کا صدقہ نصیب اور آپ کا گھر اور تمام عاشقۂ نصول کے گھر خوشیوں کے گہوارے بنے ماشاء اللہ کفر کی نشانی بناتے مطلب جو بنانے کا میں نہیں بناؤں گا تو اس سے وہ نفرت کا جو نفرت بھی حکمت بھی آ جائے بہت اچھی حکمت عملی بھی کیوں دکھائیں بھائی کیا ہے بہت اچھا کیا ہے نفرت بھی ہے اور حکمت عملی بھی ہے اور میڈیا کا دور بھی ہے اور اس سے مطلب کہ بہت سارے فتنوں سے اس میں بچنے کی صورت بھی مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ مطلب ایک وقت میں کئی چیزوں پر یہ غور کر رہے ہوں گے کہ یہ بنانے کے کیا کیا, کیا سائڈ ایفیکٹ آ سکتے ہیں کیا کیا, کیا نقصان ہو سکتے ہیں اور میں کیوں بناؤں میں کیوں بناؤں <laughs> میں دیکھنے کو یہ لائن الگ نے یہ لائن الگ ہے لکیر الگ نہیں ہے مدینہ مدینہ کر دیا کھولتے ابھی ماشاءاللہ اللہ حاجی عمران نے جو باپا کے متعلق جو واقعہ بتایا کہ وہ تسبیح وغیرہ ہاتھ میں تھی اور باپا نے یعنی اس طرح حکمت عملی سے آج عمران نے فرمایا کہ حکم نہیں دیا جیسے کہ حکمت عملی کے تحت بتایا کہ اگر یہ ہاتھ میں ہو تو جیسے کہ ڈرائیو ہو سکتی ہے تو جیسے یہ انداز ماشاءاللہ اللہ باپا کا بہت پیارا ہے اور انتیا اس میں حکمت عملی اور بہت سمجھداری بھی محسوس ہو رہی ہے اور بڑے لوگوں کی بڑی باتیں جس طرح ہم ایک مقبولا سنتے وہی بات محسوس ہو رہی ہے تو ہمیں یعنی کہ یہ یعنی کہ میرے کو پوائنٹ زیادہ یعنی کہ میں متاثر ہوا اس سے تو یعنی کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ ہمیں اسی طرح یعنی کہ حکمت عملی جہاں پر جیسی بات ہو وہاں پر اس طرح اب جیسے باپا نے بول دیا اور اب جب تک حاجی عمران یہ عمل کرتے رہیں گے ان کو اجر ملتا رہے گا اور باپا نے صرف توجہ دلائی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح جی درست صاحب نے لیا اس کو نصیحت کا مدنی پھول کہتے ہیں ہے نا نصیحت کا مدنی پھول پھول پیش کیا جاتا ہے پھول مارا تو جاتا ہی نہیں پھول پھینکا جاتا بھی نہیں ہے پھول تو پیش کیا جاتا ہے اچھا لگتا ہے واقعی بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں اور یہ آپ نے اچھا محسوس کیا اللہ ہمیں بھی اس طرح مدنی پھول اور حکمت اور مصلیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جی کال دیں میرا نام محمد تنویر احمد ہے میں مسقط کا شہر سے بات کر رہا ہوں میری رگر شورا سے ایک سوال ہے کہ ہم لوگ میں بار بار شاپ کا کام کرتا ہوں تو ہم لوگ یہ داری کا کھٹ وغیرہ بناتے ہیں اگر یہ نہیں بنائیں گے تو ہمارے پاس کام نہیں آتا اگر ہم بناتے ہیں تو ہمارے پاس کسٹمر آتے ہیں تو ہمیں وہ یہ ڈیزائن وغیرہ بنانے پہ مجبور کرتے ہیں تو ہماری مدد فرمائیے گا کہ اس میں ہم ان کو کیا بولیں کہ ڈیزائن وغیرہ نہیں بناؤ تو وہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے اگر وہ آ جاتے ہیں تو وہ ضد وغیرہ کرتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا ڈیزائن بناؤ ہمارا ڈیزائن بناؤ تو اس لیے ہمیں آپ سب کو رہنمائی چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس حلال عطا کرے اور آپ کو ہمت بھی دے اس کی بہترین حکمت ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ لکھ کر لگا دیں کہ یہاں نہ داڑھی منڈائی جاتی ہے نہ ایک مٹھی سے گھٹائی جاتی ہے ختم اس کی اجازت ہی نہیں ہے آپ چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں وہ رضا کے تو وہ دیتا ہے جب آپ اس کے رضا کے لیے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کی محبت میں جب یہ اٹینڈ کریں گے جب یہ اقدام کریں گے اور آپ ووٹ لگا دیں جب لکھا ہوا ہوگا تو کوئی کیوں بحث کرے گا وہ آپ کو یہی ہوگا کہ یار یہ مطلب بال بھی نہیں گٹائے گا تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ قادر مطلع آپ کے پاس دیکھیے ان شاء اللہ تعالی کے اور دروازے کھول دے گا وہ رزاق ہے اب اس پر توقل کریں اس پر بھروسہ کریں اور کوئی گنا برا کام نہ کریں داڑھی ایک مٹی سے گھٹانا اور منڈانا دونوں حرام ہے اور نہ اس کے منڈنے کی اور ایک مٹھی سے گھٹانے کی بھی اس کی اجازت نہیں ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ان اللہ کل مدری مذاکرے کے مدری مہک کے ساتھ پھر حاضر ہونے کی نیت کرتا ہوں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد